فإن خير الحديث جباب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وعليه صلى الله وشر نمور مهدفاتها وكل محدثة بلع وكل بلعة دلالة وغل دلالة, دلالة دلالة اللهم علينا الحق حقا والذكما اشتداعا وآلنا الباتل الباتل وزمنا اجنابا اللہ کی عما کے بعد آج میرے ذہن میں کو خاص مضمون تو نہیں پچھلے دنوں میں جو کچھ مطالعہ کرتا کر رہا اس سے جو فائدہ مجھے حاصل ہوا وہ آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں شیخ محمد بن عبد الحاب رحیمہ اللہ کی بابرکت دعوت جس کی تمام برکات اور فیوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دعوت کو اٹھانے میں تھی ان برکات میں سے بہت سا وہ مواد ہے جو ہمیں لکھے ہوئے ہونے کی صورت میں پھر کیسٹوں کی صورت میں پھر ہمیں سی کی صورت میں پھر ہمیں ان زندہ علماء کی صحبت کی صورت میں حاصل ہے جو عقیدے کو سمجھنے اور سمجھانے میں اپنی پوری عمرے کھپا چکے بہت سے بڑھاپے میں بہت سے ماشاءاللہ ابھی قوت میں اور جوانی میں ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں انہی نیک کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام جو ان علماء ماں اللہ نے لیا وہ عقیدہ صحاویہ کی شک شرف تو پہلے سے بھی موجود ہے شروع اور ان میں کی شرح پہلے سے موجود ہے مگر جس طرح سے ان لوگوں نے اسے بنیاد بنا کر اس پر محنت کی علماء نے اس کی تحقیق کی شہلم رحمہ اللہ نے اس کی احادیث کی تفریح اور تدریف کرتے ہوئے ان پر تحقیق کی اور پھر اسے ہزاروں لاکھوں میں چھاپ کر دنیا کے اندر پھیلایا کیونکہ پوری اسلامی دنیا کے اندر احناف کا مذہب سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور لوگ حانفی ہونے کا دعوی کرنے کے باوجود یہ نہیں جانتے بہت سے لوگ ان میں نیک دل ہیں اسلام کے لیے کٹ مرنے والے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لے کر یا ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے بہانے انہیں حقیقت بجاتی عقائد کے ساتھ مزین کیا جا رہا ہے اور فطرت سے ہٹایا جا رہا ہے امام ابن ابی عیز جو کہ آٹھویں ہجری کے شروع میں پیدا ہوئے اور آخر میں فوت ہوئے یہ امام ابو جعفر صحاوی کا جو لکھا ہوا عقیدہ وہ حریفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ وہ عقیدہ جو تمام آئنمہ اسلام کا عقیدہ اصول الدین جس پر سب آئنہ جمع شروع ہو گئے وسائل کے اندر فرق ضرور ہے اور یہ فرق کچھ نقصان پہ نہیں ہے جبکہ کسی شخص کی نیت اور ارادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی اس کا بعد پھر مسئلہ سمجھنے میں معلومات کے فرق کی بنیاد پر اصول استباد کی بنیاد پر کوئی اختلاف ہو جائے تو یہ بہرحال حال صالحین کے اندر پہلے سے موجود ہے اور آج بھی ہو سکتا ہے کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اتنے باز رہی اللہ کا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے طریقے کو سنت کہنا اور شیخ خلبانی رحیمہ اللہ کا اسے وداعت کہنا دونوں کی نیت پر کوئی بدظمی کی گنجائش موجود ہے ہرگز نہیں صرف یہ ہے کہ اقتمبا کے اصول میں فرق ہوا اور اس طرح کے گروپ جو ہیں وہ امت کو پھاڑتے نہیں شیخ خلبانی ابن باز کی انتہائی عزت کرتے تھے ابن باز ان کی زندگی میں بہت عزت کرتے تھے اور ان سے پہلے فوت ہوئے اور دونوں میں کسی قسم کا فراغ اس, اس نقطہ نظر سے کہ وہ پھٹ گئے ہوں کوئی شخص معلوم نہیں کر سکتا تو یہ وہ اصول الدین ہے عقیدہ کہ جو کہ امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کی طرف منسوب ہے اور انہوں نے سبکی کو قول دیا ہے مکتب اسلامی والوں نے کہ جمہور مذاہب علی الحق یہ عقیدہ تک یعنی ہمبلی ہوں شاپی ہوں مالکی ہوں حنسی ہوں اہل حدیث ہوں انہوں نے مذہب الب کا ذکر کیا چار کا سب اس کا اقرار کرتے ہیں اہل حدیث نے بھی اقرار کر دیا جب سعودیہ والوں نے علماء سلطنت سے چھاپا اور اسے اپنی تارید کے ساتھ لوگوں کے اندر پھیلایا اللہ کی تلق کا حلام و خلفن دل اور علماء امت اس کو پہلے علماء بعد کے علماء قبولیت کے ساتھ نواز کرے تو میں نے اس کو اس لیے اتنی اہمیت دی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کہ ہمارے ملک میں احداف کثیر ہے حنفیل ہو کثیر اور الحمدللہ للہ الحمدللہ امریکہ جو نفارہ کا اس وقت سردار ہے اور یہود ان کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد مجاہدین نے اپنے بالکل کنیم متاح کے باوجود جو قربانیاں دی ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے یہ برکات نازل کی کہ آج لوگوں کے ذن کھل گئے عقیدے کے اندر وہ تقلید کی جگر جو پہلے ہم دیکھا کرتے تھے الحمدللہ وہ بہت گھیلی پڑ گئی لوگ تابوت کی پہچان کی وجہ سے جو وقت کا سب سے بڑا تابوت ہے وقت کا سب سے بڑا تعبت یقین حاکمیت کا تابوت ہے من دون اللہ تشریع کا تابوت ہے جو اللہ کی شریعت کو مٹا کر اس کی جگہ اپنی شریعت کو نافذ کر رہا ہے جس کے کفر کے اندر آج اختلاف اس طرح ہے جس طرح کہ امام احمد بن حنبل رحیم اللہ کے وقت خلق قرآن کے مسئلہ میں تھا جو خلق قرآن کا مسئلہ اس طرح اس وقت بنیاد بنا ہوا تھا بحث اور مناظرے کی کہ اس پر گردنے کا کہ کیا قرآن کو مخلوق کہنا کفر ہے یا کفر نہیں تو آئما اسلام اس پر جمع ہوئے کہ قرآن کو مخلوق کہنا کفر ہے اور احمد بن حب الرحیم اللہ نے یہ کہا کہ من قالا قرآن مخلوق ہے وہ کافر جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے اور یہ کہیں میں نے انہیں کے انہیں سے منسوب پڑا کہ من شب کافی کفری جس کو کفر ہو وہ کاٹ جس میں شب کرے وہ بھی کافی اور تمام آئند ماں اس پر جمع اسی طرح آج اس کے کفر ہونے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص ایوان حکومت میں سے اللہ کے دین کو نکال کر جس کی حاکمیت کائنات کے ذرے ذرے پر قائم ہے اور اس حدیث پر بھی قائم ہے اس حبیس اور لعین کا دل دھڑکانے والا اللہ ہے اس کی آنکھیں اسی کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق جھبکتی اور اسے نقصان دہ چیزوں سے بچاتی اس کے ظہریل مادے جو یہ خارج کر کے اپنی گندگی کو دھونے پر اور اپنی حقیقت کا ادراک جو ہے کرنے پر ہر روز مجبور ہے وہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے یہ ظالم اللہ کی اس زمین پر ایوان حکومت میں سے اس نیام میں سے یہ اسے نیام ملا ہوا ہے یہ جو پبلک ہے یہ جو علاقہ ہے جس پر ہاتھ ہے جس پر اس کا اقتدار قائم ہے یہ اس کا نیام ہے اس نیام سے اسلام کی تلوار کو نکال کر باہر پھینکتا ہے اور کفر کی تلوار اس میں داخل کرتا ہے اب شک کیا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے کہ نہیں اب بھی یہ اسلام کا دشمن ہے کہ نہیں اب بھی یہ اسلام کے ساتھ ایک ایسے عمل کو جمع کر رہا ہے وہ اسلام اور وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے اگر علامہ نے اعمال کو دونوں تقسیم کیا جو گناہ ہے ایک وہ گناہ ہے جو کہ ایمان اور اسلام کے ساتھ جمع ہو تو سکتے ہیں اگرچہ نقصان کرتے ایمان کا بھی اسلام کا بھی جو باقی تمام گناہ گنا ہے چوری ہے بدکاری اور بتاجوز ہے بد بیان کی ایک وہ گناہ ہے جو ایمان اسلام کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتے موضوعات نل ایمان ہے ول اسلام ہے وہ کون سے گناہ وہ یہی گناہ کہ جو ایمان کے ساتھ اس طرح الٹ ہے کہ یا ایمان ہے یا وہ ہے جیسے شیخ ہلوانی رحمہ اللہ اور دیگر نو علماء جمہوریت کے خلاف فتویٰ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں فیم و کراسیہ ول اسلام ڈیموکریٹیا جمہوریت اور اسلام نقیزان یہ ایک دوسرے کا نقیز ہے نقیز وہ چیزیں ہیں دو جو بیک وقت ایک جگہ پر نہیں موجود ہو سکتے جیسے آپ یہ کہیں کہ شجاء اللہ آج درس کے لیے موجود ہے اور دوسرا کہ موجود نہیں ہے دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی یا موجود ہے یا غیر موجود ہے اگر موجود ہے تو غیر موجود نہیں ہے اگر غیر موجود ہے تو موجود نہیں ہے. تو کہتے ہیں اگر ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے بما ڈیموکراسی یا بل حکم بغیر ما انزل اللہ اگر جمہوریت ہے تو حکم وہ چلے گا جو اللہ کا نازل کردہ نہیں جمہور جس پر جمع چنے ہوئے ممبر اگر اسلام ہے تو پھر حکم ہوگا بما انزل اللہ تو عقیدہ جو ہے اس میں دھوکہ دینا شیطان کا سب سے پہلا بار ہے کیونکہ جب کسی شخص کا اصول الدین اساس الدین دین کی بنیاد جو ہے وہ خراب ہو گئی جتنی عمارت اس پر اٹھے گی اعمال کی وہ ساری عمارت دھرام سے گرے گی جتنی بلند جائے گی اتنے زور سے دھماکہ ہوگا گرنے کا بے کار ہے تو اس واسطے عقیدہ صحابیہ جو کہ حقیقت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ہمارے آئینہ سلف صحابہ کا رضوان اللہ علی مجمعین اور سب سے بڑھ کر وہ عقیدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور ان سے آگے منتقل ہوتا رہا تو یہ عقیدہ ان علماء فلف میں اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں میں برکت دے آبی یعنی ہمارے حجازی علماء اس کو خوب محنت کے ساتھ محقق اور مرتب کیا اس کے امام تہاوی کے لکھے ہوئے عقیدے کا ثبوت جو ہے وہ بحد پہنچایا کہ احناف یہ کہتے ہیں جس وقت یہ عقیدہ ان کے جو احناف اپنے آپ کو زہر کرتے ہیں حقیقت میں وہ اشری اور ماں توڑی تھی بعد کے آنے والے بگا کلامیوں کے اور منطقیوں کے عقیدے پر وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مہانا کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بہادی کا لکھا ہوا عقیدہ یہ جھوٹ ہے اس کا تو اس عقیدے کو شروع کیا انہوں نے اور ابتدائیہ میں بہت کچھ لکھ دیا پھر اس کی کچھ تقریباً ایک سو پندرہ سکے ہیں ان میں سے پہلے اس کے کیا کہ اللہ وعضہ اللہ شریک ہے اسی پر انہوں نے چالیس پچاس صفحے کی شرح کی پہلے کچھ ابتدائی یا شہر یہ اس قابل ہے کہ اسے چھاپ دیا جائے ترجمہ کر کے احکاج کے کبھی آپ ترجمے کے محتاج نہ رہیں ہر شخص میں قرآن پڑھنے کی ماشاء اللہ صلاحیت ہے جو دو آپ ہیں جو دعوت دینے والے لوگ پھر وہ ان کتابوں کو پڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا کرنے کوئی زیادہ مشکل بات نہیں تاکہ کبھی علمی حلقے کے اندر بھی وہ بات کرے تو ان کی بات میں وزن ہو اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کو جو صنتی ہیں اور سیدھے سادھے مسلمان ہیں اللہ کے لیے جان مال قربان کرنا جانتے ہیں اور جہاد اسلامی کے اندر بڑھ چڑھ حصہ لے رہے ہیں ان کو یہ چیزیں پڑھائیں اس لیے کہ ان کے عقائد حملہ ہونے سے پہلے ہی مضبوط ہو جائیں وہ کون مطلب شخص ہے جو عقل مند کہلا سکتا ہے کہ جس وقت ڈاکو آئے لوٹنے کے لیے اس کے بعد اسلحے کا انتظام کرے اسلحے کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے ڈاکو چاروں طرف موجود ہیں اور امام جامع اے اے اے یعنی امام گنی میں منہ سے نکل گیا جامع ایک عالم ہوئے اور ہو امان جامع امام نہیں امان جامع تو وہ جامنی لکھتے ہیں بلکہ عقائد کی تشریح کرتے ہوئے ان کی عقیدہ واسطیہ کی شرح میرے پاس ہے اس میں شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سوائے سعودیہ بھی پوری دنیا میں اس وقت جو عقائد پڑھائے جا رہے ہیں وہ عقائد بجاتیوں کے عقائد عشاعرہ کے اور اکثر باتوری بھی یہ عقائد پڑھائے جا رہے ہیں الحمدللہ للہ اب اس مدارس جتنے بھی ہیں ان میں عقیدہ صحاویہ پڑھایا جاتا ہے پہلے یہ بھی عقائد میں اناف ہی کی کتابیں پڑھاتے تھے جو اتنی بڑی خیر اور جس کے شر نے اسے گھیرا ہوا اس میں بڑی تیاری کی ضرورت ہے شوق البانی رحی محلہ یہ فرماتے ہیں میں ایک ہوں میں سن رہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ البابی صفات کی اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے اصما کی آیات پر رک جاتا ہے اور اس پر بہت کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے جبکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو یوری کرتے تھے آیست پڑھتے تھے مفہوم واضح تھے آگے جاتے تھے تم تو اس پر اتنا لمبا بیان کرتے ہو پھر رد کرنا شروع کر دیتے ہو ہوشاخ الوانی نے کہا کہ صحابہ کے وقت کوئی ان آیات سے غلط مفاہین نکالنے والا نہ تھا کوئی تعویل باطل کا شکار نہ تھا وہ سیدھے سادے ذیل والے لوگ تھے ان میں کلام میں اور منتقر اور فلسفے میں نہیں پڑھے تھے وہ بے جب تکلق کو حرام سمجھتے تھے اور قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا اور جس تناظر میں وہ زندگی گزار رہے تھے اس میں قرآن کی شرح کو سمجھنا اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اور ان کے عمل کے ہوتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے ہوتے ہوئے کچھ مشکل نہ تھا اب جب لوگوں نے مشکلات پیدا کر دی اور یہ عقیدت حاویت والے امام کہاوی بھی لکھتے ابھی اب عز عبی لکھتے ہیں کہ تعویل کے بہانے وہ ظلم کیا گیا ہے کہ اسماء صفات کی توحید سب سے بڑا علم ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا سب سے بڑھ کر جلال اور سب سے بڑھ کر قدر اللہ تبارک و مطالعہ کی ہے اس لیے وہ علم جو اللہ کی پہچان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے سب سے زیادہ شرف والا علم ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ تعویل کے ذریعے جو بربادی ہوئی ہے وہ اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر جو کچھ کہا گیا اس سے بھی بڑھ سکتا تعویم کے بہانے کہ ہم عقل کے ساتھ آیات کو جمع کرنا چاہتے ہیں آیات کا انکار کیا گیا اگر فریام انکار کرتے تو کوئی کرنے نہ دیتا انکار اس بنیاد پر ہوا کہ وہ عقل جس کی بنیاد پر ہم نے اللہ کو پہچانا ہے اور اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ عقل ان آیات کے ظاہری معانی کی اجازت نہیں دیتی عقل نہیں مانتی کہ اللہ کے بارے میں استوا الل الارش مانا جائے کہ اللہ نے عرش پر قرار پکڑا اللہ عرش پر بلند ہوا یہ تو سارے جو معانی ہیں یہ اللہ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ کر دیتے ہیں لہذا آیت اپنی جگہ پر سر آنکھوں پر آیت پر ہمارا ایمان ہے سب مسا عل الارش یہ ہم کراک میں بھی پڑیں گے مگر اس کا مفہوم استوا نہیں لیں گے اس کا مفہوم وہ لیں گے جو عقل کے مطابق ہوگا جو کہ تشویش ان میں کرنی یہ وہ کہتا ہے اتنا بڑا عظیم جتنا ہے عظیم جتنا ہے کہ سینکولر لوگوں نے کہا کہ عقل اجازت نہیں دیتی کہ عقل یہ مانے کہ بندہ مرے گا اور پھر اٹھایا جائے گا عقل نہیں تسلیم کرتی بلکہ یہ جتنی آیات ہیں یہ اصل میں ایک خیال پیدا کرتی ہے جس سے بندوں کے اندر نیکی پیدا ہوتی جب ان کو یہ کہا گیا انہوں نے تعویل کرنے والوں نے اس تباہ کو اس طولہ کہنے والوں نے کہ اللہ غالب ہوا اس بات جب اب یہ تعین نہ کرو یہ کف رہے کہ تم بھی تعویم کرتے تو تم بھی سارے مراد لے لو ہاتھوں سے اللہ کے ہاتھ مانو بلا کرو چہرے سے چہرہ مانو استوا سے استوا مانو تم کیوں بھاگ جاتے ہیں اقلی اجازت نہیں دیتی اللہ کا چہرہ مانے پھر مخلوق کے چہرے ذہن میں آتے ہیں مسابت ہو جاتی ہے یہ تو شرک اکبر ہو جائے گا ہم گمراہ ہو جائیں گے لہذا چہرے سے مراد اللہ کی زد ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت اللہ کا آسمان دنیا پر نزول کرنا اس سے مراد اللہ کے حکم بنا دینا تو یہ تعویل وہ کہتے ہیں بدترین کام ہے جو کیا گیا تو عقیدہ تحاویہ والے ان سب چیزوں کا بہت ہی سیدھے سادھے اور کھلے انداز میں رد کرتے ہیں کہتے فن نہ ہوں لما کانا علم اصول الدین اشرف العلوم کہ اصول دین کا علم ان بنیادوں کا ایمان کی ان بنیادوں کا علم جس پر عمارت کھڑی ہوئی ہے اعمال کی یہ علم تو ہے دین کے علوم میں سب سے اشرف سب سے زیادہ شرف والا شرف العلم بشرف المعلوم علم کیونکہ کسی علم کی تشریف جو ہے وہ اس معلوم سے ہے جس کے بارے میں یہ علم ہے یہ علم کس کے بارے میں ربلال بل اکرام کے بارے میں وہ الفل اکبر اور یہ فقہ اکبر یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے اسبتر فرو جو مسائل کا علم اس کی نسبت اسے الفق ال کہا گیا اور مسائل کے علم کو الفق الگر کہا گیا وہ حاجت کل اور بندوں کی ضرورت اس کی طرف جو ہے اس علم کے لیے وہ ہر ضرورت سے بڑھ کر ہے سانس لینے کی ضرورت سے بڑھ کر ہے وہ ضرور ہے تو ان کی کل ضرورا اور کی ضرورت اس کے لیے ہر ضرورت سے بڑھ کر لیے اللہ اللہ حیات علوم کیونکہ زندگی کے لیے کوئی حیات نہیں دلوں کے لیے کوئی حیات نہیں ولا نعیم ولا تمانین نہ کوئی نعمت ہے نہ کوئی اطمینان ہے لابی امتا ع ربا یہ کہ انسان اپنے رب کو پہچانے نفس اپنے رب کو پہچانے وہ میں اور جس کی عبادت کرنی ہے اسے پہچانے و فاترہ اور جس نے اسے پیدا کیا ہے اسے پہچانے پہچان صحیح ہوگی تو عبادت صحیح ہوگی پہچان نہیں صحیح ہوگی تو عبادت صحیح نہیں ہوگی بی اسمائی ہی ہی و صفات و افعالی اس کے اسماء کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے افعال کے ساتھ اللہ کو پہلانے تاکہ اللہ کے لیے دل میں محبت عظمت اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے اطاط کا جذبہ مجھن ہو جائے وہ یقینا آزادی کا کل نہیں بہت بولیا فیوا اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ انہیں ہر چیز سے زیادہ معبوب ہو جائے اس کی جتنی کوشش بھی ہو اس راستے میں وہ اللہ کے قریب کرنے والی ہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی عبادت وہ شخص کرے جو اللہ کی پہچان نہیں رکھتا اب یہ حقیقت مجھے واضح کرنی پڑے گی اور یہ فرقہ بازی نہیں ہے جو سے فرقہ بازی سمجھتا ہے وہ سلف کے منحج سے واقف نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے جو عقیدہ ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی بے ادبی انہوں نے کی جو حرفی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں یہ الگ اب سب سے پہلے یہ جان لیا جائے یہ کیا ہے یہ عقائد علماء اہل فنّا اب دیوبندی جائے المحنت المحنت اور اس پر قدیمی طور پر چوبیس علماء دیوبندیوں کے دستخط پاکستان اور انڈیا سے اور دوبارہ جو مفتی عبد الشکور صاحب نے مختصر اپنے عقائد لکھے اس پر چھتیس علمات دستخط جن میں شاید ہی کوئی عالم پاکستان کا بڑا عالم یا انڈیا کا بڑا عالم باقی رہ گیا یہ لکھتے پہلی بات جان لی جائے تبلا انشرہ جواب و کہ ہم سارے کے سارے اور ہمارے مشاخ دو بندی جو اپنے آپ کو حنفی کہتے یعنی یہ کہ یہاں حنفی ہے نہیں وہ بھی میں عدل بیان کرتا ہوں احناف موجود ہیں اللہ کے فضل سے تو لوگ موجود ہیں مگر یہ جو ضدی لوگ ہیں جو اپنے عقائد پر جمے ہوئے ہیں جو فلطی لوگوں کے دشمن ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ مشائے خنار ہمارے مشائے خریدوان اللہ علیہ مجم اللہ ان پر سے راضی ہو وہ جمعی طاہ فتی ب جما جمع آتنا اور بجم آتینا اور ہمارے سارے ثوائد اور ساری جماعتیں مقلون القد الام بظروۃ السلام ال امام الحمام الامام العظم ابی حلیفہ اللہ ربی اللہ علط الفرو ابو حلیفہ رحم اللہ کے مقلط صرف فرو مسائل بس ابو قابل معذ نہیں ہے کہ عقائد ان سے سیکھے حالانکہ وہ پہلے زمانے کے لوگ اور اس زمانے کے ہیں ڈیڑھ سو میں تو ان کی ڈیڑھ سو میں ان کی موت ہو رہی ہے وہ کتنے پہلے کے آدمی ہیں اور ان سے عقائد نہیں سیکھے جائیں گے اصول الدین ان سے نہیں دیے جائیں گے ان سے مسائل حلال و حرام کے مسائل شرا کی حد بندیاں لی جائیں گی وہ مستبین اور ہم مستبے ہیں اتباہ کرنے والے نین امام المام ابوالحسن الشاری ابو الحسن الاشری کے بل امام المام ابی منصور الماتوریدی اور ابو منصور الماتوریدی کے ہم متبے ہیں رضی اللہ عنہما فل اعتقاد بل عقیدہ میں اور اصول میں یہ کیسے ہوا کہ عقیدہ ابو علیفہ رحمہ اللہ کو پتہ نہیں تھا عقیدہ میں بعد میں آیا کئی سو سال کے بعد عقیدہ جو ہے وہ ان لوگوں نے سکھایا معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے تو منطق اور فلسفہ سیکھا اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ اسلام کے اندر دروازہ کھولا کتنے کا کہ عقل کے ساتھ منطق کے ساتھ اور فلسفے کے ساتھ اللہ کی آیات کو جمع کر کے ایک ایسا مفہوم لینا چاہا کہ کسی طرح فلسفے کی منتقی اور علم کلام کی مخالفت نہ ہو جائے تب عقیدہ بدلا اور اسی واسطہ انہوں نے کہا کہ سلف کا عقیدہ جو ہے وہ سالم ترین ہے اور بڑا محسم ہے مگر خلف کا عقیدہ جو ہے جو متقلین کا عقیدہ ہے یہ بہت سمجھداری پر مبنی ہے اور یہ بہت گہرا ہے اور یہ عقیدہ جھوٹ ہے اس وقت صاف یہ کہہ رہے ہیں متبیوں ہم متبعے ہیں امام ابو الحسن اشری کے اور امام ابو منصور الماد قریبی کے گویا کہ یہ حنفی نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں ابو حنی فرحم اللہ کو <تصفيق> یہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ عقیدہ کے استاد ہو سکے وہ صرف مسائل سکھانے کے استاد <تصفيق> ہیں حالانکہ وہ پہلے زمانے کے اور بعد والے زمانے کے عقیدے میں پختہ ہے یہ عقل اور سمجھ سے بات اور پھر کہتے ہیں وہ منتصبونا من ترک صوفیہ طریقہ اور صوفیہ کے طریقوں میں سے ہم منسوب ہیں طریقہ از یا غلط طریقہ جو منصوبہ نقش بندیا کی طرف اور اس کے بعد فاداتل القادریہ قادریہ کی طرف اور جستیا کی طرف چشتی کی طرف اور اس کے بعد سوہر ورتیا تفص میں ہم ان کے طریقے پر سلوک کی منزلیں طے کرنے والے ہیں اس اعتبار سے ہم کیوں نہ ان باتوں کو اپنے پڑھے لکھے بھائیوں کے ذہن میں ڈالیں کہ ہمارے اردا گرد جو ہے وہ حنفی کا نام لے کر لوگ یہ کلامی عقیدے پھیلا رہے ہیں اور ان کلامی عقیدے کی بنیاد پر انہیں بہت سی آیات کے ظاہری مپاہین جو کھلے کھلے بازے اللہ کے ہاتھ پر ہمارا ایمان کہ اللہ کا ہاتھ ہے لے تک اس لیے اللہ کے ہاتھ مخلوق کی طرح کے نہیں ہے مگر ہیں ضرور کیسے جیسے اسے لائے گا بغیر کسی تعطیل کے بغیر کسی تمثیل کے بغیر کسی تشویش کے بغیر کسی تحریف کے اللہ کا چہرہ بھی اسی طرح ہے اللہ کا استواح ہم مانتے ہیں کا آل اللہ اللہ عرص پر بلند ہوا اللہ نے عرش پر قرار پکڑا جس طرح اسے لائے اور اسی طرح سے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نظول کرتا ہے آسمان دنیا پر پچھلی رات جس طرح اللہ کو لائے میں بار بار بیان کرتا ہوں اور مجھے ہر دفعہ بیان سے ایک بصیرت حاصل ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے اور شہمانی رحیم اللہ کہ میں سمجھتا ہوں آمال میں اضافہ ہوتا ہے نیکیوں کا کیا پرمات مینا میں میں بیٹھا تھا تو اظہری لوگ یہ جامعت الزر جو بہت معروف یونیورسٹی ہے اور اس میں ہمیشہ عقیدہ کلامیوں کو پڑھایا جاتا ہے عقیدہ سفیح سے لوگوں کو منحرف کیا جاتا ہے خلیل ہر رات جو ہے وہ اسی یونیورسٹی کے پارج تھے اور بہت بڑے علم کلام کے ماہر اور سلفیوں کے دشمن تھے انہوں نے کہا کہ اگر دشمنی کرنی ہے سلفیوں کی حقیقتا تو مجھے پھر اتنے تیمیہ کو پڑھنا چاہیے کی کیونکہ اتنے تیمیہ کو اگر گرا لیا جائے تو یہ سلفیت کی پوری بنیادیں گر جاتی کی کیونکہ ماضی قریب ہی آپ کہہ لیں تقریبا جس وقت کہ بہت نئے نئے فتنے ضرور پودی ہوئے حافظ ابن تعمیریہ نے چمکھی لڑائی لڑی اور ایک ایسا بند باندھا ابتدا آج کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے کم ہی لوگوں کو یہ مرتبہ نصیب کیا تو خلیل ہر نے ابن تیمیہ کو پڑھا رہا ہی محلہ اور پڑھتے پڑھتے ابن تیمیہ نے انہیں گرا لیا اس کے بعد خلیل ہر راست سب سے بڑے وکیل بنے سلاطنگ کے تو یہ جامعہ اظہر کے کچھ سلات تھے یا علامات تھے شیخ شہبانی کو مینا میں ملے کہنے لگے تم لوگ اللہ تعالیٰ کو مکان کا پابند کرتے معذ اللہ استعمال اللہ. اللہ تعالیٰ کو کسی خاص جگہ میں محدود کرتے تو شکل بانی نے کہا ہرگ جھوٹ کیسے ہم مکان کا پابند کرتے شکل بانی پوچھتے کہ مجھے بتاؤ کہ زمین کے اوپر کیا ہے ان کا آسمان مجھے آسمان کے اوپر ان کا آسمان مجھے آسمان وہ کہ ساتوں آسمان کے اوپر کیا ہے وہ قدم ملائکہ ملائے کا شکلوانی ہنستے یا کہتے ہیں اس کی زلیم تو کوئی نہیں بہرحال انہوں نے کہا میں نے کہا اس کے اوپر کیا ہے نے, نے کہا اس کے اوپر کیا ہے خاموش انہوں نے کہا انتہا مکان مکان ختم ہو گیا اب مخلوق تو ختم ہو گئی مکان تو ختم ہو گیا مکان تو وہی کہتے ہیں نا جگہ ہے کوئی جو مخلوق کے ذہن میں آ سکتی کہ مکان ہو سکتی وہ تو ختم ہو گیا اب اس کے اوپر اللہ ربو الزا کے عرض پر وہ کہتے کہ میں نے ان میں کلام کے ذریعے مارا یہ کلامی بنتے تھے اور کلام کے ذریعہ اللہ پاک نے ان کو زیر کیا تو اہل علم ہمیشہ غالب ہیں یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ اقائف المنصورہ جو ہے ظاہرین الحق حق پر ہمیشہ غالب ہو گئی تو کب غالب ہوں گے جب ہم حق کو سیکھیں گے جب ہم ادھر ادھر کی ساری باتیں سنتے رہیں گے اور جو اصل بات آسمان سے نازل ہوئی ہے اس میں جاہل ہو گئے تو پھر یہی ہوگا کہ سکو و شبہات لیے ہوئے اپنے دل ونسل کریں گے کبھی بنکر حدیث سفر کر گیا کبھی جماعت المسلمین نے تفریح بنا دیا غلط سے تقسیم میں لے گیا کبھی کوئی اور مل گیا کبھی کوئی اور مل گیا دو عربی کے اس نے لفظ بولے قرآن کی چار آیتیں پڑی ہم نے کہا بڑا علامہ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اگر سعودی عرب میں لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کے عقائد اتنے مضبوط ہوئے تو علماء اور مشاہد کی دن رات کی بہت چھ سال الفوزان بڈھے آدمی اور ابن جبرین وہ تو بہت ہی بُڑے ہیں ان کی کمر بھی دوری ہوئی ہے دوہری ہو بالکل اور ایک ہفتے میں پانچ پانچ درد پانچ پانچ دن اور ایک ایک دن میں دو دو درد اور بڑی بڑی کتابوں کے یہ اس عمر میں یہ محنت کرتے ہیں اگر یہ گھر میں بیٹھ جائیں تو کھانے کے لیے کوئی کمی نہیں آرام کے لیے دنیا کی ہر سہولت حاصل ہے یہ کیوں یہ محنت کرتے ہیں یہ اپنی آک بنانے پر چلے ہوئے اور یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے پر کمر بڑھتا ہے اور آج یہ کتاب جو ہے یہ ہم تک پہنچی ہے ہمیں چاہیے کہ عقیدہ تحویت پڑھیں سمجھے پھر اپنے ان بھائیوں کو جو تین قسم کے ہیں شمس الدین افغانی بہت بڑے عالم ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں شیخ عبد الغرود نے جب ان کی کتاب مجھے دی دیا کے رد میں جو اس کا پیر کا شسط ہے تو پھر مجھے معلوم ہوا ان کی کتاب دیکھنے سے وہ دن اختیار تو میں نہیں پڑھ سکا کہ واقع اس شخص کی معلومات ایک ریسرچ اسکالر کی معلومات ہے اور عربی اتنی ججد ہے کہ آدمی پڑھنے سے جھوم جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے احناط کے میں تین گروپ کرتا ہوں علماء میں سے دو اور عوام تو سارے وہ کہتے ہیں کہ نرمی کے مستحق یہ بیچارے موزمن ایمان پر ہیں موٹی موٹی باتیں ایمان کی نے معلوم ہے جیسے شیخ سفر حوالی کہتے کہ امت میں سے کسی مسلمان کو کھڑا کر لو اور اس کو پوچھو کہ اللہ کہاں ہے تو وہ آسمانوں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اللہ اوپر بلندیوں پر ہے کبھی بھی وہ بلندی کو اللہ تبارک مطالعہ کے لیے تو نہیں سمجھے گا یہ کیا کہتے ہیں اصل یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت آسمان کی طرف کرنا یہ تو تم نے اللہ کے لیے جہد مقرر کر دی ایک سمت مقرر کر دی کہ ادھر اللہ ہے باقی طرف نہیں ان اللہ کی کل مکان اللہ کو ہر جگہ یہ ظالموں نے ہر بات الٹی کی امان جامی کہتے ہیں کہ جب تم دعا کرتے ہو ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے دکھ پہنچتا ہے سارے سہارے دنیا کے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر آسمان کی طرف تم آنسو لیے ہوئے اپنی آنکھوں کو کیوں اٹھاتے اور کہتے ہو کہ اللہ میرے اوپر رحم کر یہ ایک فطری بات جس کو مسخ کیا گیا علم کلام کے ساتھ سفر کہتے کسی کہ عام آدمی کو کھڑے کر کے پوچھ ہو کہ اللہ کہاں ہے تو کہے گا آسمانوں میں ہمان جامی کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا تو اس نے جا کر اپنی اماں کو پوچھا وہ عربی عورت تھی ان پڑھ کہ اماں اللہ کدھر ہے تو اللہ آسمانوں میں کہتا میرا بڑا بھائی جامعہ اظہر سے ڈاکٹر ہے وہ آیا تو اما کے سامنے میں نے پوچھا بھائی جان اللہ کی طرح دیکھا اللہ ہر جگہ تو اس سے پہلے وہ اپنی ماں سے پوچھ چکا تھا کہ جو کوئی کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اس کا کیا علاج ہے اس نے کہا کہ اسے دنوں کے ساتھ سی اور گدے پر چڑھا دو اس نے کہا یہ اون وہ سزا ہے جو امام شافئی نے علم کلام سیکھنے اور علم کلام کے ساتھ گفتگو کرنے والوں کے کو مقرر کی ہے کہ اسے گدے پر بٹھاؤ اس کا منہ پالا کرو اور اسے پھیراؤ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالی کے بندوں کو جن کے ساتھ اللہ کو بڑا پیار ہے فطرت سے ہٹا کر غیر فطرت کی طرف لے جا رہا ہے تو فطرتی دین یہ ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں بلکہ جو تشاوت میں اپنی انگلی اٹھائے اگر اس کی وہ کافر نہیں ہے تو گمراہ ضرور ہے اور انگلی اس کی کاٹ دینی چاہیے اس لیے کہ اشارہ کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں یہ کیا مذہب ہے یہ کیا دین ہے یہ سب دین گھڑا ہوا جی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک بتاؤ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں بہت ہیں کائنات کے اندر اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ سب جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے سوچنے سمجھنے کے واسطے بیٹھ جائے اللہ کی پہچان بالکل اس کو لمحات میں ہو جائے گی مگر کہتے وہ منل ماحول بیماری فتح کا بھائی دراقی الگ تفصیل مگر یہ محال ہے کہ عقل کے ساتھ تفصیل میں اللہ کا کی پہچان ہو سکے تفصیل میں پہچان اس کی ہوگی انبیاء اور رسم کے کلام سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو تفصیل سے پہچان ہوئی ہے وہی کے ساتھ اس کو اپنی عقل کے مطابق بنانے کے بعد سمجھے عقل نے یہاں تک تو پہنچا دیا تھا کہ کوئی ہے بنانے والا کوئی ہے چلانے والا اور ہے ہی وہ اکیلا اس کے مقابلے میں پھیل گئے جس کو وہ برباد کرنا چاہے اسے آباد تو نہیں کر سکتا جسے وہ آباد کرنا چاہے اسے برباد پوری کر سکتا یہ تو ساری باتیں عقل کے ساتھ عقل سلیم کے ساتھ سمجھ آتی تحریک جو ہے اللہ کو پہچاننے کی وہ بھی دل اور دماغ میں موجود ہے اور اللہ کی پہچان بھی ہو جاتی ہے مگر اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے یہ جب تک ابدیا اور اصول نہ بتلائیں تقسیم کے ساتھ نہ اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے اور جب پہچان نہیں تو اس کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا جتنی کسی کی پہچان اسی قدر اس کے حقوق ادا کرنے میں آدمی مستعد ہو جائے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ہمارے شیخ عبد المزید نے دیکھا کہ آدمی یہ مسکین سے زمین پر بیٹھا ہوا ہے کسی نے بتایا یہ شیخ سب عبد الرحمان اللہ کبھی یہ اس طرح ہو گئے انسان قائم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ اللہ میں یہ بیٹھا میرے سامنے سے۔ تو کبھی آپ ایک دم چوکنے ہو گئے اور آپ اس کی ہر بات سننے کے لیے جو انسان کے اندر کسی شخص کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ سلوک کی ایک مہم پیدا کرتا ہے جذبہ پیدا کرتا ہے ایک اس میں ادب آداب اور ایک طریقہ اور سلوک جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے جب اللہ کی پہچان نہیں ہے تو عبادت کیا کرے گا ان اللہ سے کلی مکان اللہ ہر شہر میں تو کیا خوب کہا میرا رہی اللہ نے کہ تو نے یعنی سارا نے یہ گفتعی اللہ کی نہیں تھی کہ اللہ بندر میں بھی ہے اور سور میں بھی یہ جو وحد الوجود والوں نے کی اور یہی امام ابن ابل عز کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امن اول پہلی بار اور نصاط اقتفاط اب خلو موتی اقتفاط ہی مسمد توفیق کجہ بن ستوان کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اب عقل کی کمال دیکھیے کتنی بے کی بات ہے کہتے ہیں کہ صفت اور ذات یہ تو دو چیزیں ہو گئی اگر اللہ کی صفت مانے اللہ کلام کرتا ہے اور قرآن کو اللہ کی کلام مانے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہو گیا کلام تو صفت ہے کلام کرنا تو ایک اللہ کی ذات ہو گئی صفت ہو گئی تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے یہ قدیم کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ الاول ہے یہ کہتے ہیں قدیم ہے اللہ تو قدیم ہے ہمیشہ سے ہے جس کا مطلب ہے اللہ بھی اللہ کی صفت ہے, کلام بھی ہے پھر تو تعدد ہو گیا یہ تو ایک چیز قدیم نوئی دوری میں قدیم ہو گئی ہم کہتے لازا اللہ کی کوئی صفت بھی نہیں ہم نے مان لی اللہ تعالی کے اسما مان لیتے ہیں محتا کہ جی کہ یہ مان لیتے ہیں اللہ عالم ہے اللہ قدیر ہے مگر اللہ کے پاس قدرت کی صفت ہے علم کی صفت یہ نہیں ہم مانیں گے یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے یہ کہتے ہیں عقیدت تحاویہ والے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے خارج میں میں جان بچ کے عربی نہیں پڑھتا تاکہ لمبا نہ ہو کام تو خارج میں یعنی یہ دنیا میں کوئی چیز موجود ہو جس کی صفت ہی کوئی ہو صفت کے بغیر کوئی چیز موجود ہو ہی نہیں سکتی پتا عقل میں تو آ سکتی ہے عقل تو محال چیزوں کا بھی جو ہے وہ تصور کر لیتی مگر حارد میں کوئی چیز نہیں جس کی صفت نہ ہو اور علماء عہد سند نے کہا کہ اللہ کی صفت موجود ہونا بھی ہے اللہ موجود ہے اور بندہ بھی موجود ہے میں اور آپ بھی موجود ہیں موجود ہوں نہ سارے اللہ بھی موجود ہے وہ کہتے پھر کہ اللہ کی وجود کی صفت کا بھی انکار کرتے ہیں چھٹی ہو جائے تمہاری ٹوٹل پھر وجود میں بھی تو بندہ بھی موجود اللہ کی موجود مشابت تو ہو گئی پھر صفت والی بات تو آ گئی ذات اور صفت کی تقسیم تو ہو گئی تو یہ جھوٹے جو ہیں اس طرح سے برباد ہوئے اس پر وہ کہتے ہیں کہتے ہیں وا انہر زہر جو ہے سب یہ المحال یہ تو محال بھی مان لیتا ہے کہ کوئی چیز کے بغیر کے ہو سکتی ہے یہ تو اس کا خیال کرتا رہا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے معاملے میں بالکل ہی اللہ تعالی کو معطل کرنا ہے معاذ اللہ ایمان سے اللہ پر نہیں خارج ہونا ہے کیسے کہتے ہیں یہی جو حرکتیں ہیں تمہاری جندی حرکتیں اور تعزیلات یہ ایک قوم کو حلول اور اتحاد تک لے گئی وہ کہنے لگے اللہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی علاوہ چیز ہے نہیں کائنات ہی ساری اللہ ہے بس سمندر ہے اس کی لہریں ابھر رہی ہیں جدا جدا نظر آتی جب لہر ابھرتی ہے اصل میں تو سمندر کے اندر ہی ہے لا موجود ہے اللہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں سارے سائے ہیں نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی کیست کسی نے لکھی ہے ڈاکٹر نے اس پڑھ کر سنائی ہے کہ ماہیت میں حقیقت میں ماہیت میں, ماہیت کہتے ہیں, کسی چیز کا جو ماہیت میں میں کسی چیز اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ماہ صرف جب مخلوق کی ایک شکل موجود ہے تو شکل ہونے کے اعتبار سے وہ جدا ہے ورنہ اللہ ہی کا سایہ اور اللہ ہی کا پڑ کون اضل اللہ استفراللہ. یہاں تک پھر پہنچایا صرف پاپ سے اللہ تبارک و تعلی کو جدا اور صفاق سے اللہ کو خالی کرنے کا عقیدہ رکھنے والے کو کہا کہ ان کو انہوں نے یہ انہوں نے ابن کہہ رہے ہیں یہ یعنی ان حرفیوں کو سنائیے جن کے عقائد میں تصف موجود ہے اور جیسے نفش بندیہ شور بدیہ چادریا اور فلاں فلانے سلسلوں پر ہم چلتے ہیں اور ماتی کے اور ابو الحسن عشری کے ہم عقائد میں پابند ہے یاد رکھیے ابو الحسن عشری رحم اللہ رحمتن واسعہ یہ مرنے سے پہلے قائد ہے اور باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اب آل ابانہ القول دیا اور اس نے بالکل اپنی توبہ عقائد فرق کے ساتھ نشر کی اگر کے اس کتاب کو یہ جھوٹے کہتے ہیں کہ ان کی کتاب نہیں جبکہ وہ بالکل ثابت ہے تاریخ سے کہ ان کی کتاب کہتے انہیں حلول کہ تک لے گیا بہ ہوا اب بہ دن کفرنساڑا وہی ابن تعمیر والی بات یہ ابن اور ابن القیم کے بعد میں ہے ابن ابل علم اور انہوں نے ابن قیدیہ اور ابن مقیم سے بہت کچھ لیا ہے مگر ان کا نام نہیں لکھا کیونکہ ان کے دور میں یہ علم کلام کا جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا جو ہے درد تھا بہت پریشر تھا اس کا اور وہ کام اس پر تھے ایک واسطے لوگوں کو سخت سزائے دی جاتی تھی اتنے تعمیر کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے حتیٰ کہ انہوں نے ایک بادشاہ جو شاہی خاندان میں تھے کسی شخص میں کوئی لکھا تھا قصیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پر ابن ابن ابن اعتراض کیا کہ ان اشعار کے اندر یہ اس میں ان کی تاریخ زندگی کی تاریخ میں لکھا ہوا انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ شرکی ہیں آشع تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا جبکہ یہ رئیس تھے رئیس قاضی تھے اس ملک بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا اور انہیں کئی سال کے سال سے بھی زیادہ جیل بھگتنا پڑی اور انہوں نے پتہ الگ ہی کیا یہ وہ لوگ تھے جو حق کہنے کے بعد اس پر جم جانے والے تھے مگر انہوں نے حک ابن مطلب تعمیہ اور ابن القیم کا نام نہیں لیا بعض علماء نے عقیدہ کہاویہ کی میں سے وہ حصے نکالے ہیں جو اہم ابن تعمیہ اور ابن القیم کی کلام تھوڑا بہت اسے بدل دیا ہے بعض اوقات انہوں نے اس واسطے کہ کہیں اس مصیبت کی وجہ سے وہ نہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت جو ہے اس میں رکاوٹ بن جائے گی ٹھیک ہے اگر کہیں لوگ محمد بن عبد البہاد کے نام سے چڑتے تو ہمیں کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہیں لوگ سلطی کے نام سے چڑتے فلطی کہلانے کی کیا ضرورت ہے آپ دونوں قرآن و سنت پر ہیں بلکہ اہل سنت ہے سیدھی بات تو اسی راؤنڈ کا اخبار یہ زیادہ کبھی ہے زیادہ یہ برا ہے بل کفر نسارا نسارا کے عیسائیوں کو کفر نے صرف مسیح علیہ السلام کو کہا کہ ان اللہ مریم کہ اللہ ہی مسیح نے مریم ہے بہا یہ بھی المخلوقات انہوں نے ساری مخلوقات کو اللہ بنا دیا ما اللہ گندی کو سو کو بندر کو یہ اتنے خبی سے وَمِن قرو احاظت توحید اور یہ صوفیہ کی توحید ہے کہ ساری چیزیں ایک کر دو تاکہ اللہ کی ذات اور صفات کی تقسیم اور سب سے بچ نکلے کہتا ہے انا فراؤن و قوم کامل المان اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا فراؤن اور اس کی قوم ایمان میں کامل تھے اس لیے تو انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ رحم جدہ کبھی تو فراؤن کہتا تھا نمبل آل آر فون عبد اللہ علحقیقہ سوی مانو اللہ کو پہچان گئی ومن فرو اور اسی توحید صوفیہ کی فرو شاہ کیا ہے ان باد الفنام الحق وقت کہ بتوں کی پوجا کرنے والے حق پر ہیں بالکل صحیح ہیں اور سیدھے راستے پر ہے وہ ان اب اب اللہ اللہ انہوں نے اللہ ہی کی تو عبادت کی ہے کسی اور کی عبادت نہیں کی, کی یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے تو کوئی بھی علا نہیں ہوتا بدل وہ اللہ ہی ہوتا ہے اسی لیے علماء نے کہا لا الہ بالحق حقیقت میں الہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ یہ کہا تھا تو یہ ظالموں نے کہا کہ تمام جو بتوں کی پوجا کرتے جب اللہ اور بت دیں گے کوئی چیز سب اللہ کا پرپاؤ پائے ہیں تو پھر سب اللہ کی عبادت کریں گے یہ میں نہیں کہہ رہا تھا کوئی کہ تم شدت کرتے ہیں امام ابن عید حالہ کی کہہ رہے ہیں اور میں انشاءاللہ شاء کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ انتہائی خوبصورت کتاب کی شکل میں چھاپا جائے اور وہ بھی کوئی صنعی آجم ترجمہ کرے یا کم از کم اس کے نام سے ہو وہ دیکھ لے اور اس ترجمے کو صحیح قرار دے کے اس کے نام سے چھاپا جائے تاکہ لوگوں کے عقائد میں یہ جاگا نہ مار سکے یہ معری اور اشری ہی جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہوئے دیوبندی کا کتاب اپنے اوپر سجائے ہوئے وہ من پورے اور اسی کی شاخ میں سے فرق تحریر تحلیل کہ حرام و حلال میں کوئی فرق نہیں بین الق بل قل اجنبیہ ماں ہو بیٹی ہو یا اجنبی سب حلال ہے سب اللہ کا پرتا ہے ولا فر کا بین المال ول اور نہ پانی اور شراب میں زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں ہر چیز وحدت کی آنکھ سے ایک چیز اور ایک کسی نے ایسا کیا بھی یہ اس میں عبد الرحمٰن عبد الخالد نے الفکر صوفی میں اس کا واقعہ لکھا ہے تاریخی واقعہ ہے کہ کسی کے گھر گئے تو مر گیا تھا صوفی اس کے گھر میں گئے سارے سوفی اور رات کو وہ کہنے لگا کہ فرق مٹا دو سب چیزیں ایک ہیں اور عورتوں مردوں نے بھٹکاری تھی پھر بادشاہ وقت کو غیرت آئی اور اس میں ان سب کو سخت شدید دی سزائے گئی اور اسی کی شاخ میں سے ایک اور گندی چیز ہے ان نبیوں نے تو لوگوں پر وادی تنگ کر دی اور یہ کہا ایک نے ابن نے عام علیہ وسلام وادی کو یہ کہہ کر تنگ کر دیا اللہ نبی آبادی یہ بڑے ظالم ہیں ان سے ہر کفرات کو ملے گا کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کی وحی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاہ جو انہوں نے تشریح کی تقسیم کی اور اپنی زندگی کے عمل سے سمجھایا اور صحابہ نے جو ان سے سیکھا اور جو منہج محفوظ کر لیا اپنے عمل میں اپنے اقوال میں جو کوئی اس سے نکلے گا مجمع علی منہج جس پر وہ سارے جمع ہیں تو وہ پھر بھٹکتا ہوا ان وادیوں میں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا اور جدھر وہ جانا چاہے گا ادھر ہی اللہ اسے دھکیل دے گا مغل ہی باتول نسلی جہنم جہن بساط مسیرہ یہ ہے امام ابن اب العز یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے کہتے ہیں غالب سور قرآن متزم منت تو قرآن کی جو صورتیں ساری کے سارے غالب صورتیں یہ توحید کی مختلف کس میں بیان کرنے کے ساتھ متزمن ہے وہی اس میں مضمون جو ہے وہ موجود ہے اور کہتے ہیں بل کل ان کی قرآن بلکہ ہر سورہ قرآن میں توحید لیے ہوئے فل قرآن اماں خبر و اسماعی و صفاتی قرآن جاتو اللہ تعالیٰ کے اسماء کی خبر دیتا ہے ہمیں اور اللہ کی صفاتی اللہ کا تعارف کیا ہے وہ اللہ جس کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو وہ کون ہے تاکہ تم اس طرح سے اس کی عبادت کرو جس طرح اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد تمہارے دل میں اس کی عزمت محبت اور اللہ تبارک مطالعہ کے لیے زبردست رجوع پیدا ہو اور تبقل پیدا ہو اس پر توحید العلمی الخبر اس کو علمی الخبر توحید کہتے ہو لام دعوت اللہ عبادت ہی وہ دلا شریف یا دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ اللہ کی عبادت کرو روا دلہ شریف ہے وہ خل ربا بد الدوری اور اس کو چھوڑ دو جو اللہ کے طبع عبادت کی بحل توحید الرادی اططل اسے توحید کہتے جو کہ اللہ ہم سے طلب کرتا ہے اللہ کو ماننے کے بعد جو تقاضہ ہے ماننے کا وہ امران بتا آتی ہی توحید و حکمر آتی ہی اور جہاں تک اللہ کا امر حکم اللہ کا منع کرنا اللہ کا ہمیں اپنی اطاعت کے ساتھ چنتے رہنے کا حکم دینا ہے تو یہ توحید کے حقوق میں سے ہے پہلی کیا تھی توحید اللہ کی پہچان صفات کے ساتھ دوسری کیا توحید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ طلب کرتے کہ اب غور اللہ کی عبادت کا نام عمشان تم نے باقی میرے نئی عبادت کے لیے قبر لو اب کیا آتا ہے اب حکم آتے اور نہ ہی آتی ہے اور آتا کے ساتھ چنتے رہنے کا زبردست آڈر آتا ہے یہ کیا ہے یہ توحید کے حقوق ہے توحید کو کامل کرنا ہے مکمل کرنا ہے نہ اکرام ہی عام توحید ہی یا کیا ہے کہ یہ خبر دیتا ہے قرآن کہ توحید والوں کا اللہ کس طرح اکرام کرے گا دنیا میں کیا کہ اللہ ان کو عزت دیتا رہا سطح دیتا رہا اور اللہ ان کا بول بالا کرتا رہا آخرت میں ان کے کیا سلوک کرے گا یا پھر کیا ہے قرآن میں کہ کس طرح توحید کے دشمنوں کو اللہ نے عذاب دیا دنیا میں رسوا کیا ان کے نام کو دنیا سے مٹا کر انہیں ابتر کر دیا اور اللہ نے تو یہ کہہ دیا رہتی دنیا تک کہ محمد کا دشمن ابتر ہوگا شان جو ہوگا وہ اب ہوگا وہ اس کا ذکر ختم ہو جائے گا صلی اللہ سلّہ بآ اس لیے امریکہ کا ذکر اب ختم ہونے والا کیوں اس نے محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ سلّہ یہودی نے محمد کو گالی دی سلّہ والی چینی نے گالی دی جاپانی نے گالی دی سکھ نے گالی نہیں دی اس طرح الان پوری دنیا کے اندر تشہیر کے ساتھ ہندو نے گالی دی یہ عیسائی اور یہودی نے جو کتاب کے حامل ہونے کا دعویٰ رکھتے انہوں نے گالی دی یہ گھر کے بھی ہے بلا تک اب والا کافی تم تو کافر نہ بنو ثالب تمہیں تو پتہ ہے کہ انبیاء اور رسل ہمیشہ محبوس ہوا کرتے ہیں کتابیں ناول ہوا کرتی اب یہ نکلیں گے لازم نکلیں گے اللہ ہماری گناگار آنکھوں کو انہیں ملتا ہوا اور زلید ہوتا ہوا دکھائے اور ان کے منافق دوستوں کو اور مرتب ساتھیوں کو آمین تم آمین سرمایا سین کے ساتھ سب قرآن کل توحید و حقوق و جزا ہی تھا سارا قرآن توحید کے لیے ہے سارے قرآن میں توحید و توحید ہے توحید کے حقوق ہے توحید کی پہچان ہے توحید کی جزا یہ ہمارے علما ہے اس لیے آپ کی حکومت ہو تو کیا آپ کو چنے گی وہ اللہ ہم کو تو, تو نہیں سنتی ایسا شخص جو قرآن و سنت کی تابے کا ارادہ رکھتا ہے اگر وہ استباع میں استدلال میں کہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ اصول استباط اصول استبلال کے ساتھ ہم سے اختلاف کرتا ہے تو کبھی اتنا ظاہر نہیں ہوگا کہ ہمیں اجازت نہ دے کہ ہم اس پر رہیں جس کو ہم حق سمجھتے اہل سنت میں یہ حسن ہے احمد بن حمبل رحمہ اللہ وقت کے امام کی بیت نہیں توڑتے اصول الدین کا معاملہ ہے حالانکہ عقیدہ کا معاملہ ہے یہ کیسے جو قرآن کو مخلوق کہتا قاطر ہے اور خلیفہ مخلوق کہتا نہیں چہلواتا ڈنڈے کے ساتھ اور قیدیوں کو نہیں چھڑاتا جو قیدی قرآن کو مخلوق نہ کہے انہیں یہی سارا کہ قید میں جہاد کے بعد پڑے رہنے دیتا ہے اور دوسروں کو چھڑا لیتا ہے مدرسوں میں استاد سارے لوگ مقرر کیے جو قرآن کو مخلوق پڑھائے اب بھی ہمارا امام اتنا رحیم و کریم ہے کہ اسے جہالت کا فائدہ دیتے ہوئے اسے قاصر نہیں کہتا تو ہمارا امام یہ سمجھتا آمد بن امل رحیم اللہ کی اس پر حجت تمام نہیں ہوئی ابھی میں اس کے شبہات دور نہیں کر پایا ابھی میں اس طرح سے اسے چت نہیں کر سکا کہ اب اس کے بعد میں اسے کروں کہوں اگر چت کرنے کے بعد بھی احمد بن امل قاطر نہ کہے تو اپنے اصول کے تحت وہ خود کافر ہو جاتے مگر انہی کے دور میں امام احمد بن نفر ہے رحیم اللہ رحمت انواسی بہت بڑے امام ہیں ان کا ترجمہ سیر و عالام النبال میں موجود ہے اہل حدیث کے اندر اہل سنت کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے احمد الحمدل کی طرح قریشی ہے یہ اس خلیفہ کا نام جب لیتے ہیں تو لوگوں کے تمام وحد کو دور کرنے کے لیے جس طرح ابن تعمیر تاطار کے ساتھ جہاد پر لوگوں کو دلیل کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ابن تعمیرہ کو تاطار کی سطحوں میں دیکھ لو اور ابن تعمیریہ کے سر پر قرآن ہو تو فقتلونی مجھے ابن تعمیہ کو قتل کر دے دو میں اسی لائق کہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں تاطار کی سب میں چلا گیا ہوں تو اب میری گردن اڑ جائے یہی حق بنتا ہے تو انہوں نے کہا جب واسف کا ذکر آتا ہے خلیفہ کا تو امیر المومنین البوس کہنے کے بجائے کہتے قال خنجیر اس خنجیر نے کہا اب یہ دونوں ہمارے امام احمد بن حمبل اور احمد بن نسر کیا ایک دوسرے کے ساتھ الجے ایک دوسرے پر کوئی ان کا خطلا دکھا سکتا ہے اب اس بات کی طرف میں آتا ہوں بات لبی نہ ہو جائے وہ یہ ہے کہ کیا اس قسم کے ہیں جو بندی یہ ہیں ان کے جھنڈے جھنڈے عقائد جو اس میں لکھے ہوئے ہیں اگرچہ شرک کے شریر شر کیا تو ہے نا قبروں سے فیض لینا ان کا عقیدہ ہے اور اس کے بعد ان میں کلام کے تحت اللہ کے علوم کو بھی یہ نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کے استواء استوال العرف بھی نہیں مانتے تمام صفات کی تعلیم بہت سے صفات کی تعلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد تصوف کے سلسلوں پر چلنا ان کا طریقہ ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عقیدہ لینا یہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے حالانکہ وہ پہلوں میں تھے کاب میں تھے کیا یہ سب کے ساتھ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دیں ان کے ثقافت کا ثروت کریں ہرگز نہیں ہمارے امام ہی میں کہوں گا شمس الدین افغان اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دیا ہمیں اور اللہ عنت ان سے دوس میں جگہ دی میری ذاتی بھی ان سے ملاقات اور گفتگو ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں نہ اس وقت میں ایک راستے تک تھا ہم تو ان سے اہل سنت کا راستہ سیکھ ہی نہ پائے تھے پر توحید کی بنیاد ایسی بات کی تو سب کچھ سیکھا تو الحمدللہ علماء سب سے سیکھا تو شمس الدین افوانی کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نرمی کا سلوک انہیں بتاؤ کہ وہ حنیفہ کس عقیدہ پر تھے اصل عقیدہ کیا ہے اس عقیدے کے ساتھ انہیں کھینچ دو ان کے نیچے سے تاکہ یہ انہیں برباد نہ کر دے کیونکہ جو چیز کسی چیز کے ساتھ رہے گی وہ چیز اس پر اثر انداز ہوگی اگر بدبو والی دکان میں آپ روز بیٹھیں گے تو ندی علیہ صلاط السلام نے کہا کہ اگر آپ بھٹی کے پاس بیٹھیں گے لوہار کی تو کچھ نہیں ہوگی ایک आपका اڑے گی آپ کا کپڑا جلا دے گی خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے کبھی خوشبو خریدنے نہیں ہو سکتا تحفہ دے دے بخاری کی حدیث ہے ورنہ ہو سکتا ہے خوشبو تمہارے کپڑوں میں آنی شروع ہو جائے سون لو گے تو صحیح نا یہ کپڑوں میں آنا رسولے قریب نے نہیں فرمایا فل جلد سے سن لو گے تو صحیح میں تو کہتا ہوں کپڑوں میں بھی آنی شروع ہو جائے گی طالب الرحمان انہوں نے علماء میں دو قسمیں کی ان کا علماء میں ایک قسم وہ ہے جو حقیقت علماء اہل سنت کے قریب قریب ہیں اور ان کے عقائد سیدھے سیدھے قرآن و سنت پر ہے مگر یہ اپنے آپ کو عشری اور معتوریدی کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں منسوخ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور انہیں بتا دیا جائے کہ عشری اور معتوریبی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے تو انشاءاللہ شاء آپ اس میں سے بہت سے قائد ہونے والا پاؤ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ابتداً شروع میں زبردست نرم رویے کی ضرورت ہے رقو لا لہ لینا حتیٰ کے قرآن کے ساتھ بھی ابتدا ابتدائن نرم رویے کا حکم تھا کہتے تیسری قسم ان علما ہی ہے جو سرفیوں کے سب سے بڑے دشمن اور اصل وہ اب حدیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے سے کوئی بھی دور کا واسطہ نہیں رکھتے ان کے لیے وہ کہتے ہیں نرمی ہمیں سنت میں سے کوئی دکھا دے ہم نرمی کر گے ان کے لیے کوئی نرمی نہیں اور شیخ سفر حوالے نے لکھا منحض العشاء میں کہ یہ اہل سنت کے پاس آئے عشاعرہ اور یہ معریبی لوگ یہ تھوڑا سا ان میں فرق ہے تقریباً ایک ہی گروہ ہے اور آ کر کہنے لگے ہم تمہارے سب کے قریب سب سے زیادہ قریب ہیں اور یہ اس نے تعلیہ نے بھی کہا رہی محلہ خود اقرا اقربی قواعد النت کہ یہ تمام بدتی گروہ میں سب سے زیادہ اہل سنت کے قریب ہیں اہل سنت تو نہیں ہے اہل سنت کے قریب ہے صحابہ کے طریقے کے قریب ہے انہوں کہا ہم تمہارے قریب ہیں اور مل کر سیکولر لوگوں سے لڑتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں آپس میں اختلاف ختم کر کرتے لہٰذا تم ہمارا رد نہ کیا کرو کہتے ہیں ہمارے بھولے بھولے علماء اس چکر میں آ جائے انہوں نے اشعرہ کا رد ختم کر دیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایسی کتابیں چھاپی اور اپنے علوم کو لوگوں کے اندر عام کر کے اپنے آپ کو علماء اہل سنت مشہور کر دیا عقائد علماء اہل سننا ادبی و بندیا اور اندر سارے عقائد جو ہیں ماتوریدیا کے کلامیہ کے اور صوفیہ کے عقائد اندر گند بھرا ہوا اور اوپر لکھا ہے علماء اہل سننا انہوں نے کہا ہم تو خاموش اور جوتے بیٹھ گئے ہم میں سے دو کچھ بولا انہوں نے کہا تو انتشار پیدا کرتا ہے جی جہاد کا وقت ہے یہ دعوت کا وقت ہے خبردار انتشار نہ پیدا کرو اور وہ اپنا رگڑا لگاتے گئے لگاتے گئے یہاں تک کہ وہ اہل سنت مشہور ہو گئے اور ہم مم مشہور ہو گئے ہم مشہور ہو گئے ایک نیا کا جبکہ ہم قدیم تھے اور ہماری جڑ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بالکل واضح طور پر نظر آتی تھی اور ان کی جڑ کئی سو سال کے بعد جو ہے وہ ہمیں گاڑی ہوئی اوپر بالکل زمین کے نظر آ رہے تو یہ بہرحال ایک حقیقت ہے اور اس کا رد یہاں تک طالب الرحمن صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کیا اللہ کرے کہ وہ اپنے پرانے طریقوں سے ریویو کر لیں اور اسی طریقے سے رد کرے یہ رد اس طریقے سے کیا کہ ان کی کتاب المحمد المفند عربی میں لے کر اس کے سامنے اہل سنت کے عقائد درج کر دیے خود کچھ نہیں لکھا بس اہل سنت کے عقائد درج کر دیے اور کہا کہ اب انصاف کر لو کہ یہ اہل سنت ہیں کہ یہ اہل سنت سارے کے سارے اور اس میں خاص طور پر لجمہ دائمہ سعودی عرب کی جو ہے اس کے پتہوے میں آئے اور پھر سعودی عرب کے ایک عقیدہ کے بہت بڑے قابل عالم ہیں ان سے انہوں نے جو ہے وہ پیش لفظ لکھوا دیا یہ ہے وکیل قسم الدراسات العلیہ رئیس رہے قسم العقیدہ سابق ال ہو سکتا ہے ماسو دین میں سے یعنی گورنمنٹ کا ان پر غصہ ہے تو اب رئیس نہیں رہے یا کوئی اور وجہ ہو استاد ہے قسم العقیدہ کے بالکل یا اصول الدین بجامہ عمام محمد بن فعود ان کا نام ہے عبد الرحمان اص فالح المحمود آج کل عقیدہ تحاویہ کا درد دیورے تھے جب میں گیا تھا ہم بڑی طلب کے ساتھ پہنچے مگر ہماری قسمت میں درد نہیں تھا شیخ کی طبیعت خراب تھی اور صحت یہ ان کی بدعات کو البن شرکی یا المت یہ ان کو شرکیہ بدعات بداعت کراتے ہیں ان کی بدعات کو اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کے دو مقاصد ہیں ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان میں جو اچھے لوگ ہیں توبہ کریں ان بدل لوگ جو دیوبندیوں کے ہیڈ کے نیچے ایسے نیک آناف نیک بل لوگ ہیں وہ توبہ کر کے توحید میں پکے ہو جائیں ایک یہ کہ ہمارے جو لوگ ان کے بارے میں حسن غم بے جا غلوم کر رہے ہیں اور ان کی بدعات کی نشاندہی نہیں کرنے دیتے اور نہیں کرنا چاہتے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بدعات بہرحال نشان دہی کا حق رکھتی ہیں اور اس سے امت کو بچانا ہمارا خریدا ہے تو یہ ساری کتابیں کون پڑھے گا جب تک عربی نہیں سیکھیں گے آپ کو یہ عربی سیکھنا اللہ تعالیٰ نے اس لیے آسان کر دیا انشاءاللہ کہ یہ اللہ کے کتاب کی کلام ہے اللہ کے دین کا ذریعہ سیکھنے کا بلا قبن القرآن آپ کوشش کر کے دیکھیں عربی کے الفاظ اردو میں ساٹھ فیصد کوئی چالیس فی پتہ نہیں کتنے بہت الفاظ ہیں اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہم نے ان کو دیکھا جنہوں نے گرامر کبھی بھی نہیں پڑھی کم از کم عربی عبارت سے فائدہ حاصل کرتے گرامر نہ پڑھنا تو اچھی بات نہیں ہے وہ پڑے گی کیونکہ ہم آجمے ہمیں ہم بغیر سرف و ناخت زبان کی ترکیب اچھی طرح سے اور زبان معنی نہیں سمجھ آئے گا اس کے باوجود کیونکہ ہم نے سنا ہوتا ہے علماء سے, ہمارے معلومات ہوتی ہے, ہم خود مفہوم بناتے جب ہم عربی پہنا شروع کر دیتے تو عربی اللہ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے خصوصاً اگر نیت یہ نہ ہو جیسے قرآن کے حفظ کرنے والے کی نیت تھی میں نے کہا جی کتنا رہ گیا؟ اس نے کہا بس ان مکمل ہو گیا اس پرانے زمانے میں سو روپیہ بڑی چیز تھی کہ رمضان میں سو روپیہ تو نہیں کیا اعوذ باللہ ایسوسے ہمیں نہ کرے آمین اور اللہ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے پر عمل کرنے اور نوجات کے لیے عربی سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہونے کی تو آمین انگریزی سیکھنے میں ہم نے جتنے پیسے غرق کیے وہ سارے جمع کرے جتنے گھنٹے غرق میں اس لیے کہ سیکھنا کوئی گناہ نہیں اچھا کام کیا مگر جب دین نہیں سیکھا عربی نہیں سیکھی اور انگریزی پڑھ پر بولنی آتی ہے لکھنی آتی تو پھر غرق ہی کیا تو وہ ذرا گھنٹے شمار کرے وہ سارے کے سارے پیسے شمار کریں اور وہ وقت شمار کریں جو طاقت کا جوانی کا اور جب ہماری تمام کے تمام ذہانت بڑی تیکھی تھی اور بڑی جوان تھی اس وقت ہم نے صرف انگریزی سیکھی چلو آج ہی دوبارہ سے کمر سکتا ہوں اور عربی سیکھیں یہ کتابیں عام کریں اللہ کے فضل سے بالکل جو وہاں پر ہوا سعودیہ میں وہ یہاں پر ہوگا وہ بھی ابن آدم تھے یہ بھی ابن آدم ہے اور آج کام کے لیے بہترین میدان ہے مجاہدین نے ماشاء میدان کو کھول دیا اور تکلیف کی جگہ ختم ہے اس وقت اگر آپ کام کر گئے ہم کام کر گئے تو الحمدللہ للہ اجے ڈھیروں میں رہیں اللہ تعالیٰ اس کہ ہمیں مستحق کر دیا